الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اليه واصحابه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب العربى وخير الخلائق عباد الانبياء أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمار وفد الله لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دوسرا پارا سورہ بقرہ کی ایک ایت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے اتم الحج و العمر حج کو اور عمرے کو اللہ کے رضا کی خاطر پورا کرو جب ارادہ کر لیا احرام باندھ لیا تو اب بغیر کسی ایسے عذر کے جو ممکن نہیں, نہیں دور کرنا تو کوئی تھوڑی بہت مجبوری کی وجہ سے اب اس کو احرام کو نہ توڑو نہ کھولو حج اور عمرہ پورا کرو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں ان تعوب ہوں اگر یہ حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کسی کے لیے مغفرت طلب کریں اللہ سے تو اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں جن کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے دعا کریں جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر دین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا وفد ہے اللہ کی جماعت ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجاہدین اسلام اللہ کی جماعت ہے جس کو سورہ حشر میں بھی فرمایا اللہ کے حزب اللہ علّذ بدلا ہی امرمفل ایک حدیث میں فرمایا حج اور عمرہ والے اللہ کے وفد اور جماعت ہیں ایک حدیث میں فرمایا ضیوف الرحمٰن اللہ کے مہمان ہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین حاصل کرنے والے اللہ اور رسول کے مہمان ہیں اللہ کی جماعت ہیں دین کی جماعت کن تم خیر امت ان کے لحاظ سے دین پڑھ کر سیکھ کر دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کی رضا میں ہیں اللہ کی جماعت ہیں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے تو بات ہو رہی تھی حج کے آداب اور حج سے متعلق جو اہم اہم باتیں ہیں وہ ذکر کرنا مقصود تھی حج رکن اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے وہ بھی صحیح حیثیت پر اور جیسی حج فرض ہو حج کرنے کا ارادہ شروع کر لیا جائے اور حج کی تڑپ اور جذبہ انسان کو اگر حقیقی ہو حج اور عمرہ کرنے کا جذبہ تڑپ اگر یہ حقیقی ہو اور پیسہ نہ ہو بے شک اپنی طرف سے جو اس سے ہو سکتا ہے یہ پیسہ بھی جوڑتا رہے جو ہو سکتا ہے بھلے سو روپے جوڑ سکتا ہے ہر مہینے میں اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ نیتوں کا مالک ہے کہ حج کرنے کا جذبہ اور تڑپ ہے اپنی تنخواہ میں سے اپنے آمدن میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں آپ کی مدد درکار ہے اپنے فضل سے مجھے حج عمرہ کرا دے آپ یقین کریں کہ حج اور عمرے کے پیسے ابھی یہ پورے جمع نہیں کر پائے گا کہ اس سے پہلے اس کا انتظام حج جمرے کا ہو جائے گا جب یہ صرف یہ کہتا رہتا ہے دعا کرو حج کے لیے صورت بن جائے دعا کرو حج کے لیے صورت بن جائے لیکن اس کے لیے عملی کوشش نہیں کرتا اور عملی کوشش یہی ہے کہ جتنی یہ بچت کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ وہ پیسے الگ رکھتا رہے دیکھو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے فیضا عظم فتوکل اللہ ان تنصر اللہ یہ انصر کو اگر تم دین کی خاطر کچھ آگے قربانی کرو گے مدد کرو گے پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد شامل حال ہوتی ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے کمزور نہ سمجھے کہ میرا تو نہیں ہو سکتا یہ غلط بات ہے جس ذات کے لیے آپ حج کر رہے ہیں جو آپ کا خالق ہے وہ کمزور نہیں ہے وہ خزانوں کا مالک اور بادشاہ ہے اور اس نے خزانے اور مالک سب انسان جن کے لیے رکھے ہیں اسے خود ضرورت نہیں وہ تو بے نیاز ہے اللہ و سمت ہے حج کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ جو ہو سکے وہ پیسے الگ رکھنے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھو کیسی صورت بنتی ہے تو فرمایا اتم الحد جبل عمر حج کو اور عمرے کو پورا کرو جب احرام باندھ لیا اب پورا کرو اب یہ نہیں فلانا بیمار ہے فلانے کی شادی درپیش ہے فلانا یہ مسئلہ ہے یہ سارے مسائل رکاوٹ کا سبب ہیں یہ ویسی ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں دیکھو نا میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام نام قرآن حدیث اور صحابہ کا ہے رضی اللہ عنہ کون سے صحابی نے سارے بچوں کی شادیاں کر کے پھر آج کیا ہے مکان بنا کے پھر آج کیا ہے حد جب فرض ہو جائے بس آج کے لیے جانا ہے تم الحج وال اور اس کی برکت سے حج اور عمرے کی تین بڑی فضیلتیں گناہ کی معافی فقر کا دور ہونا غربت دور ہو جائے گی نمبر تین صحت کی ضمانت تینوں ہی چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں پیسہ تھوڑا ہو جائے گا یا یہ کہ وہاں بہت رش ہوتا ہے کمزور ہو جاؤں گا صحت خراب ہو جائے گی اور تیسری چیز تو ہر کسی کو ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے گناہوں کو اور حج ایسی چیز ہے کہ الحج جو یہ دما کا جس طرح اسلام سابقہ اسلام لانے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی حج اللہ کی رضا کی خاطر کیے کی کی جائے تو سارے گناہ سابقہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں اگر حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے اللہ نہ کرے لڑائیاں آپس میں شروع ہو گئی اب جہاز ہی بند ہو گئے جانا تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں لیکن اگر احرام باندھ لیا تو کھولنا تب ہے جب قربانی ہوگی بے شک حا جمرہ نہیں کر سکتا کہ رکاوٹ بن گئی ہے نیت کر چکا ہے احرام کا احترام یہ ہے واجب ہے یہ حتیٰ کہ پیغمبر اور صحابہ بھی اس سے مستثنا نہیں مستثناء ہی ہیں علیہ وسلام ارام باندھ لیا نیت کر لی کوئی اور وجہ بن گئی بان رکاوٹ بان کی بان بان جس میں یہ انسان بے بس ہے بے بس تو احرام نہیں کھول سکتا قربانی کرنی ہے پہلے حدود حرم میں اور پھر اس کے بعد حلق کرائے ارام کھول دے عمرے کا ثواب ہو جائے گا لیکن اگلے سال قضا کرنا ہے جیسول ادیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام ازواج متحرات اور جو خواتین تھیں ارام کی نیت تھی ارام باندھے ہوئے تھے مشرقی نے مکہ نے روک لیا اور اس میں ان کا کوئی بس نہیں تھا آپ یہ چاہتے تھے کہ ایرام کی حالت میں جنگ نہ ہو لڑائی نہ ہو چنانچہ قربانی کی گئی حلق کیا گیا پھر نہائے اور واپس آئے اگلے سال عمرے کا کی ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے تو ایک الگ بات ہے تاریخ اسلام نے چار سال ایسے دیکھے ہیں دوستو جو اپنے آپ کو بنو فاطمہ کہلاتے تھے جن کا کلا کمہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں کیا ہے چار سال تک حج نہیں ہوا حرم بند رہا جو جاتے تھے یہ لوگ ذبح کر دیتے تھے اپنے آپ کو کیا کیا کہلاتے تھے بہرحال حکومتوں کی طرف سے حالات خراب ہوں رکاوٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن پھر بھی نیت کر چکا ہے تو ایرام کھولنے کا طریقہ یہ جو بتا دیا اور اگر حج تمتو کرنے والا حج والا ہے تو وہ تو سات جانور لے کے جاتے تھے اب وہاں جانور ہر طرح کے ہر ملک کے مل جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک شخص حج کران یا حج تمتو والا قربانی نہیں کر سکتا غریب ہے قربانی پر تین چار سو ریال لگتا ہے اس کے پاس پیسے पैसे نہیں पैसे ہیں کہیں سے انتظام بھی نہیں ہو سکتا لیکن حجان اور تمتو والے پر قربانی واجب ہے اس کے علاوہ چھٹکارا نہیں ہے شریعت نے اس کے لیے آسان طریقہ بتایا کہ اس کے ذمہ دس روزے ہیں تین روزے نو الحجہ تک رکھ لے نو سے پہلے رکھ لے چھ سات آٹھ رکھ لے اور سات روز حج سے فارغ ہونے کے بعد تیرویں کے بعد رکھ لیں تیرہویں چودویں ادھر رکھے گھر میں رکھے دس روز اس شخص کے ذمہ رکھنا فرض ہیں جس کو پتہ ہے میں حج کی قربانی نہیں کر سکتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہیں سے انتظام بھی نہیں ہو سکتا کوئی قرض بھی نہیں دیتا جیسے پہلے زمانے میں مشکل تھا اب تو گھر سے بھی منگوا سکتے ہیں بہرحال شریعت نے ایک آسانی دی ہے مسائل پتہ ہو تو اسے آسانی بھی پتا ہوگی نو ذی الحجہ تین روزے رکھنے ہیں اس شخص کو یہ فرض ہے جس پر قربانی واجب ہے اور ادا نہیں واجب کر واجب واجب عدا سکتا پیسے نہیں پیسے لٹ گئے کچھ ہو گیا گر گئے اور سات روزے اظہار جا تلک دل کا دوسرا پارا سات روزے واپس آ کر بھلے ادھر جائے ادھر ادھر مرضی رکھ قربانی معاف ہو گئی قربانی سے متعلق مطلع دوسری بات میں نے بتایا تھا کہ میں اہم اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں باقی, باقی, باقی وفد ایسا منتخب کرنا چاہیے باقی جس میں رہبر اچھا ہو مسائل جانتا ہو تو حج آسان ہوگا صحیح ہوگا ورنہ مشکل ہے ورنہ مشکل ہے مشکل ہے قربانی سے متعلق بات ہے کہ حج تمتو اور حج کران والے پر تو قربانی واجب ہے یہ تو حج کی قربانی ہے یہ حج کی قربانی ہے کہ ایک سفر میں جو شخص دو کام کر رہا ہے دم شکر اس پر واجب ہے عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے انہیں دنوں میں وہ حج تمتو اور حج کران والا ہے قربانی اس پر واجب ہے یہ حج کی قربانی ہے بھلے کوئی شخص مکہ مکرمہ میں دو دن رہا چار دن رہا پانچ دن رہا گیا سیدھا عرفات دوسرے اور تیسرے دن حج کے ارکان کر کے واپس آ گیا حج تمتو یا کران کیا ہے تو اس کے ذمہ یہ قربانی واجب ہے یہ حج کی قربانی ہے اس کے ساتھ امیری غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو حج تمتو کر رہا ہے یا کران کر رہا ہے اس پر قربانی واجب ہے امیر ہے یا غریب ہے قربانی واجب ہے اور اگر اتنا غریب ہے کہ بالکل نہیں کر سکتا تو اس کی سہولت روزوں کی صورت میں ہے ایک قربانی اور ہے جو عید الاضحیٰ کے اوپر واجب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس کا تعلق مسلمان آقل بالغ سب حیثیت مقیم پر واجب ہے جو قربانی عید الاسحیٰ کی ہے مسلمان عقل بالغ صحب حیثیت امید صحب حیثیت مقیم پر واجب ہے مسافر پر نہیں مسلمان ہے پاگل نہیں عقل بالغ ہے نابالغ نہیں ہے شریعت کا مکلف ہو گیا بالغ ہے صحب حیثیت ہے عید کے دن چالیس ہزار کی مالیت رکھتا ہے اور مسافر نہیں ہے مقیم ہے اس پر قربانی عید کی واجب ہے اب مسئلہ حاجیوں سے متعلق ہے کہ جو حاجی صاحبان مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں حج کے دن آ جاتے ہیں حج سے پہلے اور حج کے دن ملا کے پندرہ دن ہو جاتے ہیں یا حج کے دن اور بعد کے دن ملا کر پندرہ دن ہو جاتے ہیں وہ وہاں کے لحاظ سے مقیم ہو گئے ہیں ان کے اوپر مالداری کی قربانی بھی واجب ہے اگر وہ سہب حیثیت ہیں تو وہ مسافر کے لیے معاف ہے ہاں کوئی شخص حج کے دنوں میں صرف چار پانچ دن دس دن رہا مکہ مکرمہ منا مضدلفہ رات ملا کے یہ شخص مقیم نہیں ہوا پندرہ دن والا مقیم ہوتا ہے یہ مسافر ہے حج کی قربانی تو اس پر واجب ہے لیکن جو مالداری کی قربانی بڑی عید کی ہوتی ہے وہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے کرنا چاہے تو الگ بات مسافر ہو گیا پچھلے بات بات بات بات بات بات بات سال بھی بتائی تھی سمجھنے کی کوشش کریں نہ سمجھ آئی تو کہیں سے سمجھ آ جائے گی قرون اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ الگ شہر شمار ہوتا تھا منا ایک الگ چیز تھی مصطلف ایک الگ تعارف رکھتا تھا عرفات ایک الگ جگہ تھی لوگ باقاعدہ سفر کر کے منا کو جاتے تھے عرفات کو جاتے تھے مکہ مکرمہ ایک الگ ام القرا الگ بستی تھی لہذا مکہ سے جو نکلتا تھا منا آتا تھا تو وہ مسافر ہو جاتا کہ حدود مکہ سے نکل گئے مسافر, پہلے بھی مسافر تھا چند دن مکہ میں تھا مکہ سے نکلا تو بھی مسافر کیونکہ مناہ مزدلفہ عرفات یہ الگ علاقے متعارف تھے یہ ایک نہیں تھے اس لیے مناہ مزدلفہ عرفات میں سب دو رکاتے تھی دو رکاتے تھی کہ مسافری ہے وہ الگ چیزیں الگ گاؤں ہیں اب مسئلہ پہ ہوا ہے کہ مناہ بس دخول مکہ ہو چکا ہے آپاتی میدان ارفات تک پہنچ چکی ہے مزدلفہ میں بھی, بھی, بھی, بھی محلات بن گئے مینا میں بھی دیکھیں وہ محلات بنے ہوئے عزیزیہ سارا مینا کے اندر ہے اب مکہ مکرمہ شہر بڑا ہو گیا مینا مکہ سے الگ نہیں ہوا پھر مزید ایک اور بات ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے جو منتظم نظام منا عرفات کی طرف ہے کی طرف وہ بلدیہ مکہ, مکہ سے متعلق ہے مطالب اگر مطالب وہ الگ گاؤں الگ کوئی مطالب چیز شمار ہوتی دار دار تو ان کا بلدیہ الگ ہوتا صفائی ستھرائی نظام وہ مکہ سے متعلق ہیں بلدیہ مکہ ان کے ساتھ انتظام کر رہا ہے تو یہ اب سارا ایک ہو چکا ہے حنفی مسلک کے لحاظ سے وہ جو پہلی بات کتابوں میں لکھی تھی آج وہ فٹ آتی ہے کہ مکہ اور مینا مزلفہ تعارف کے لحاظ سے جب ایک ہو جائیں تو پھر مکہ اور ان جگہوں کا مل جل کر پندرہ دن کا قیام ہوتا ہے تو وہ بندہ مقیم ہے نماز بوری ہے اور قربانی واجب ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مسافر ہے ایک یہ بات ہے قربانی سے متعلق دوسری نماز سے متعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج مبارک ہے حجت الوداع ہے آپ کا یہ سارا نظام عمرہ کرنا انتظار کرنا پھر حج کے لیے نکلنافات مزدلفہ وغیرہ کنکریاں کل کن؟ یہ چودہ دن پر مشتمل ہے یعنی آپ کا سارا حج کا دورانیہ وہ مسافر کی شکل میں تھا آپ نے مزدا مصطلفہ ارفات وغیرہ سب دو رکاتے پڑھی اب بھی وہاں منا مصطلفہ عرفات میں دو رکاتے چار رکاتیں آپس میں باس مباسے میں آتی ہیں صاف ستھرے الفاظ میں بات سننی سمجھنی چاہیے منا مصطلفہ عرفات میں دو فرض پڑھنے ہیں یا چار یہ خیموں میں زیر بانس آتے ہیں لوگوں کو مسائل کا آ پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی یوں فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے کوئی یوں فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے یہی ہماری تربیت ہے پاکستان کی ادھر بھی یہی ہمارا کام ہوتا ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے مینا میں چار کے بجائے دو فرض پڑھنے ہیں یا چار یہی بات ارفات میں ہے یہی بات مزدلفہ میں بعض احمد چار کے قائل ہیں بعض احمد دو, دو کے قائل دول ہیں دلائل دونوں کے پاس ہے محل نزا نہیں ہے یہ چیز جھگڑے کے لیے نہیں ہے جو آپ کا امام ہے اس خیمے میں بس آپ اس کی ابتدا کریں دو والا ہے دو کی کریں چار والا ہے چار کی کریں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے ایک اختلافی بات, بات, بات ہے موجودہ, موجودہ مفتی حضرات جو, ازرات ازرات جو سعودی ہیں یہ ہے کہ میں دو چار رکاتوں کے بجائے وہ سفر اور اقامت سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ سنت حج میں سے ہے جیسے حج میں اور کام ہے تو یہاں یہ بھی کام ہے دو رکاتے پڑھنی, ہے دو رکاتے پڑھنی بس بس یہ اصول یاد رکھے کہ اختلاف ہے کا اور یہی وہ جملہ ہے کہ اختلاف رحمت علماء کا اختلاف علمی نقطۂ نظر سے یہ رحمت ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ آپ کا امام حمبلی ہے آپ کیا وہاں اختلاف کرتے ہیں بس ٹھیک ہے پانچ سو سال تک تو امام حنفی تھا نا اس کے پیچھے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا اور سارے نماز پڑھتے رہے تو اب تو بمشکل مشکل ایک سو سال بھی نہیں ہوا امام ہے اس کی ابتدا میں پڑھے بات نماز پڑھے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے مینا میں جو جانا ہے ابتدا پھر رات رہتے ہیں اور پھر عرفات کو جاتے ہیں سات یا آٹھ کو لے جاتے ہیں جو یہ مینا میں من جانا دلستان اور وہاں پر پانچ نمازوں کا پڑھنا یہ سنت ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مینا میں جانا رہ بھی جائے حج میں کوئی نقص نہیں ہوگا لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے مکہ کی ہوٹل اچھی ہے رہش اچھی ہے نیند صحیح آتی ہے خیموں میں نیند نہیں آتی اس لیے میں نہیں جاتا یہ کوئی عذر ہے مینا میں مجھے تکلیف ہوتی ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے مکہ کی رہائش ٹھیک ہے تو آج میں تو ساری تکلیف ہی تکلیف ہے ادھر سے بابو گئے کیوں تھے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں کوئی ویسی اتفاق سے بعض وبا بسیں پھنس جاتی ہیں بعض وبا یہاں سے جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جانا مینا ہوا ہی نہیں ہے جب آپ فارغ ہوئے تو عرفات کا ٹائم ہو گیا تھا تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں یہ معذور ہو گیا لیکن یہ کہنا کہ مینا کے باتھ روم بڑے عجیب ہوتے ہیں وہاں کی ٹوٹیاں ایسے لمبے لمبے پیپ لگا دیتے شر کر کے اور بھی کپڑے خراب میرے بھی خراب مجھے مینا اچھا نہیں لگتا مکہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہوگا حج کے ثواب میں کمی ہوگی ایسی سہولتیں دیکھتے ہو تو بہت مشکل ہے پھر حج کرنا میں بتا رہا تھا کہ اہم اہم باتیں میں حج سے متعلق ہوں عمرے سے متعلق بتا دی تھی سات باتیں سب سے پہلے پاک ہونا دو چادریں احرام والی مرد کے لیے عورت کا وہی کپڑا احرام ہے صرف منہ پاؤں ننگے رکھنے منہ ننگا رکھنے نمبر تین نیت اور تلبیہ پاک ہونا احرام کی چادریں دو نمبر تین نیت اور تلبیہ نمبر چار عمرے والے کے لیے طواف سات چکر ھا, نمبر پانچ سات چکروں کے بعد دو رکاتے مقام ابراہیم پر پڑھنا واجب ہے مکرو وقت تو بعد میں نمبر صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگانے وہاں درمیان میں جو بھاگنا ہے تھوڑا سا بھاگنا ہے وہ آج کل کا پہلوان وہ تھوڑا سا بھی نہیں بھاگ سکتا اور الٹ کام کیا کہ عورتیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اسلام ہے دیکھو باغی تو عورت تھی اللہ کو کی ادا اتنی پسند آئی حاجیوں کے لیے تو سنت قرار دے دیا لیکن عورت نہیں سکتی چھ چیزیں ہو گئی مروہ کے درمیان دوڑنا چھٹی چیز اور ساتویں چیز حلق کرانا گنجا کرانا اس طرح سے یا مشین سے یا کینچی سے بال چھوٹے کرانا یہ عمرے سے فارغ ہو گئے اب رہیں طباف کریں عمرہ کریں جو بھی کریں <Sto sonic language> دوبارہ بات دہرائیے عمرے کی حج کی موٹی موٹی باتیں سب سے پہلے پاک ہونا گنجا نہ کرائیں باقی اپنے ناخان یا موچیں درست کرانی ہیں اور جو جسم کے فالتو بال ہوتے ہیں وہ سب صاف کرانے چاہیے لوگ نہیں کراتے اور فضول لوگ ہیں ادھر ایرام کی چادریں ادھر اجتباع ادھر ایرام اتر جاتا ہے کیا لوگ دوسرے دیکھتے ہیں کہ اس کم بخت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بغلوں کے بال صاف کرنے تو یہ نظام صاف کرنا ہے احام کو خوشبو لگانا جسم کو خوشبو لگانا نیت سے پہلے پہلے, پہلے سنت پاक پاक <also> <x2> ہے پاک ہونا حج کے لیے چھوٹی بڑی سب سے اصغر ادیس اکبر بابو زبا نمبر دو حج کی ضروریات میں سے واجبات میں سے احرام کی لوگ سلائی کر دیتے ہیں سلائی کرنی چاہیے میں نے بٹن لوگوں نے بھی یہ شروع کر ہاں وہ بیلٹ باندھنا جس میں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں یا چادر گر نہ جائے وہ ہے وہ کتابوں میں شروع سے جواب ہے بے شک وہ سلی ہوئی ہوتی ہے پاک ہونا کی چادریں نمبر تین نیت کرنا میں حج کی نیت کر رہا ہوں تمتو حج کی افراد حج کی اقران حج کی اور اس کے بعد لب اللہ پورا پڑھنا اس کے بعد اللہ عمنی والجنہ جن اللہ عمنی اوزب من سخت والنار یہ دعا پڑھنا بس کثرت سے لبئی یہ تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات میں نامانا سنت ہے وہ باہم کریں گے اب آپ نے اگر طواف کرنا چاہتے ہیں ٹیم ہے تو طواف کر لیں ضروری نہیں ہے حج کے لیے جب احام باندھا حرم سے سے اپنی یہ تین تو باتیں ضروری ہو گئی پاک ہونا احام کی چادریں اور نیت کرنا طواف کرنا چاہیں اچھی بات ہے نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا ہے طواف کرنا اپنا وقت اپنا معالب اپنی بس اپنا ٹائم یہ چیزیں دیکھ لیں یہ طواف بڑی عجیب خوبی رکھتا ہے یہ طواف یہ طواف جو سات ذلحج کو یا آٹھ کو آپ احام باندھ کے مسجد حرام میں آتے ہیں ایک بندہ بھی ایسا طواف کرنے والا نظر نہیں آتا جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہو سارے چونکہ حج کے ارام والے ہیں سب چادروں میں ملبوس یہ ایک طواف ایسا طواف ہوتا ہے کہ ساری چادروں والے ہی ہوتے ہیں باقی اور طواف ایسے مخلوط ہوں کہ کوئی چادروں والے کوئی اس طرح بار خیریت نے لازم نہیں کیا اچھی بات ہے کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد صحیح کرنے کی بھی گنجائش ہے حج کی نیت کی صحیح اگر آپ کر لیتے ہیں تو بعد میں معاف ہے نہیں کرتے ہیں تو بعد میں صحیح کرنی ہے جی یہاں جی جی سے آپ اب نکلے جی مینا میں جائیں گے جی وہ سنت, دی سنت دی ہے تین واجب بتا دیئے چوتھا واجب واجب میدان ارفات میں زہر کی نماز سے پہلے زور کے وقت سے پہلے پہنچنا پہنچنا اور مغرب کو دیر ہو جائے میدان عرفات میں مغرب کو دیر ہو جائے ساڑھے سات مغرب, مغرب ہے آٹھ ہاں تک میدان عرفات میں رہنا ظہر کے وقت بار داخل بار ہونے سے پہلے سا سا مغرب کا وقت داخل بی ہونے کے دس منٹ بعد تک یہ عرصہ میدان عرفات میں اتنا رہنا یہ واجب ہے مطلق میدان عرفات میں جانا وہ رکن ہے اگر تھوڑی سی دیر بھی کوئی شخص میدان ارفات میں چلا گیا رکن ادا ہو جائے گا حج ہو جائے گا لیکن واجب ادا نہیں ہوا ایک بکرا دم کے طور پر دینا پڑے گا دو باتیں الگ الگ دو رکن اعظم ہیں حج کے ان دو میں سے بھی پھر بڑا رکن وہ میدان ارفات کا وقوف ہے رکن ہے وہ اس ٹائم میں کسی وقت بھی بلکہ آنے والی رات میں بھی کسی وقت بھی میدان عرفات سے ہو آیا چند مٹ خاں بے ہوشی کی حالت میں اس کو ایمبولینس کے ذریعے سے گھما کے لے آئے خاں اس کی ڈیوٹی ایسی تھی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے میدان عرفات پر اوپر پھرتا رہا تو بھی وقوف عرفہ ہو جائے گا رکن ادا ہو گیا اگر وقوف عرفہ فوت ہو گیا اس کا نیمل بدل اس کا کوئی نہیں بس اگلے سال اس کا, سال اس کا پھر حج کی قضا ہے اس کا کوئی جرمانہ یا جرمانہ ہے بھی صحیح لیکن جرمانہ ادا کے باوجود حج نہیں ہوگا جب وقوف عرفہ چھوٹ گیا وقوف عرفہ رکن آزم ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف عرفہ چلا گیا رکن ادا ہو جائے گا لیکن واجب نامی ذلحجہ کو زہر کا وقت اگر داخل ہو رہا ہے بارہ بجے بارہ بجے سے پہلے پہنچے اور پورا یہ وقت میدان عرفات میں رہے مغرب ساڑھے سات ہے تو پونے آٹھ تک رہے یہ رہنا واجب ہے اس میں کمی رہ گئی تو دم واجب ہوگا وقوف ارف ادا ہو جائے گا مثلاً کمی کیسے ہوتی ہے موسمی ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑیوں کے موسمی ڈرائیور میدان عرفات کا راستہ نہیں پتا ہوتا ماشاء اللہ گھما گھما کے گھما گھما کے تین بجے جا کے میدان عرفات پہنچے دو, پہنچے دو بجے پہنچے پہنچنا تو بارہ بجے سے پہلے تھا اب وقوف عرفہ تو ان لوگوں کا ہو گیا لیکن دیر سے پہنچے دم آئے گا دوسری طرف غلطی یہ ہوتی ہے وقوف عرفہ سارا ٹائم وقوف ارفا ہے میدان جب ال رحمت کے قریب جا کے وقوف ارفا کرنا بہت فضیلت کی بات ہے لیکن کوئی رج نہیں اگر نہیں جا سکتے اپنے خیمے میں رہیں دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے اصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا نمازیں تو پڑی ہوتی ہیں لوگوں نے یہ بات جو اپنے وقت میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی اپنی بسوں میں داخل ہونا جگہ لینا پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور بغیر سیکھے جو ایک وفد ہوتے ہیں دیہاتی لوگوں کے سادے لوگوں کے وہ سارے ہی اپنے وہ پشتو بھی بول رہے ہوتے ہیں اپنی کو پنجابی عجیب عجیب زبان اور بسوں میں بیٹھے بس بعض دفعہ میدان ارفا سے باہر کھڑی ہوتی ہے یہ لوگ مغرب سے پہلے میدان ارفاظ سے باہر نکل گئے بسوں میں بیٹھے رہے اور اس میں خوش ہوتے رہے کہ نمبر مل گیا جگہ مل گئی ہے آ, بس میں ہم تو پہنچ گئے ہیں ان کا وقوف عرفہ صحیح نہیں ہوا مغرب کے بعد نکلنا چاہیے تھا یہ پہلے نکل گئے ان کے اوپر بھی دم واجب ہوگا دم واجب ہوگا یہ خیال سے سوچنا ہے اب تو ان کا اسٹیشن اندر ہے بہرحال جو ریلوے پر نہیں بھی جا سکتے پھر بھی ایک مسئلہ تو ہے یہ سوچنا چاہیے ایک اور بات کہ جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے حدیث میں تو یہ ہے کہ مزدلفہ میں جو جتنا دیر سے پہنچا وہ اچھا ہے جس نے جتنی دیر سے مزدلفہ میں مغرب کی نماز اشاق کے ساتھ ادا کی وہ زیادہ بہتر ہے تو جلدی جانے کا مطلب کیا ہے کیا کام کیا ہے آپ کا نماز قضا ہو رہی ہے یہاں تو نماز ہے ہی دیر سے پڑھنا پہلے پڑھو گے تو قضا ہے ادا ہی نہیں ہوئی دیر سے پڑھو گے تو وہ ادا ہے جلدی جانے کا مطلب کیا ہے جب مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے پہلے میدان عرفات میں یا راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی ادا نہیں ہوگی مستلفوں میں پہنچ کر دیر سے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو جلدی ہے ہی نہیں آپ آرام سے بیٹھیں دیر سے نکلیں تو یہ ایک اہم بات تھی میدان عرفات میں غلطی کی دوسری میدان عرفات میں جو وہ آپس میں باس مباحثہ نمازیں دو ہیں یا چار رکھاتے تو اکٹھی پڑھنی ہے یا علیحدہ پڑھنی ہے چار پڑھنی ہے یا دو پڑھنی ہے یہ باعث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آپ مسجد نمرہ میں تشریف لائے جو مسجد نمرہ میدان عرفات میں ایک سائڈ میں ہے اس کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے سے باہر امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں دیتے وہ مسجد ہی. کا کچھ حصہ, خور خور حصہ دا چھوڑ کر ادھر لگتا ہے اور اس سے پیچھے جو قبلے کی سائڈ میں مسجد ارفات میں ہے بڑی مسجد ہے بڑی مسجد ہے بڑی مسجد ہے دس لاکھ کے لگ بھگ اس کے تینوں منزلوں میں لوگ آ سکتے ہیں اسی طریقے سے خیف بھی بڑی ہے جو مینا میں ہے اتنی بڑی نہیں مسجد خیب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد نمرہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی جیسے بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے بنائی بارہ تو امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے وہ سب سے پہلے جیسے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے سوا بارہ بجے امام صاحب خطبہ دینا شروع کریں گے ایک خطبہ دیں گے پھر بیٹھیں گے پھر دوسرا خطبہ دیں گے پھر اذان ہوگی اور اس کے بعد اقامت ہوگی زہر کے دو فرض ادا کیے جائیں گے زہر کے دو فرض کے فراغت کے بعد فوراً اقامت والا شخص دوبارہ اقامت کہے گا اثر کی نماز کے لیے پھر اقامت کے بعد دو رکعت امام اثر کی نماز باجماعت ادا کرائیں گے زہر اور اثر مسئلہ یہ ہے امام المسلمین یا ان کا نائب اور خطبہ اور, خطبہ اور یہ دونوں نمازیں خطبے کے بعد جو اکٹھی کی جاتی ہیں اگر کوئی شخص ہمت ہے اس کی صحت اجازت دیتی ہے حبس کا مقابلہ کر سکتا ہے وضو اس کا تادیر رہ سکتا ہے تو اسے جائیے اسے چاہیے کہ وہ مسجد نمرہ میں پہنچے اور اس مسنون طریقے کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اور آپ نے وہ کام کیا اس کے مطابق حج کرے نو بجے کم از کم لیٹ ہو کر بھی میدان ارفات کی مسجد میں آٹھ نو بجے چلا جائے تو پھر اس کو جگہ مل جاتی ہے مناسب طریقے سے اپنی دیکھو صحت کا خیال رکھنا مسجد نمرا میدان ارفات والی مسجد میں جانا فرض نہیں وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض نہیں دو خطبے سننا فرض نہیں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنا فرض نہیں دو دو رکاتے پڑھنا فرض نہیں یہ سب سنت عمل ہے اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے اس سنت پر عمل کریں زہر ہے جو جتنی محنت اتنا ثواب ہے نہیں تو اپنے خیموں میں رہیں میدان عرفات بہت بڑا میدان ہے اس میں گم ہونے کا بھی خطرہ ہے یہی میدان حشر ہے یوں جس دن کے پکارا جائے گا صاحب کو میدان حشر یہی ہے تو بڑی جگہ ہے گم بھی ہونے کا خطرہ ہے پھر پریشانی آپ کو الگ ساتھیوں کو الگ مسجد میں جانا باجیب فرض نہیں سنت ہے آپ کو صحت اجازت دیتی ہے نقشہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک اچھی بات ہے اور پھر مسجد سے ہی نکلیں گے تو سیدھا راستہ پیدل جو ہے مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے پیدل حج کرنے کا ثواب زیادہ ہے لیکن یاد رکھو ہر ثواب زیادہ ہر افضل پر عمل کرنے کے لیے پہلے اپنی صحت کا جائزہ لینا ضروری ہے یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ جو مکہ سے منا مزدلفہ عرفات پیدل حج کرتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں شاباش دیتے ہیں جو سواری پر حج کرتے ہیں وہ مسافا کرتے ہیں کوئی بات نہیں مسافے پر ہی عمل کر لو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرنے سے بہت پریشانی بن جاتی ہے ورنہ تو راستہ وہی ہے جہاں سے مسجد سے ہم نکلیں گے وہاں مصنوعی بارش بھی ہو رہی ہے لیکن راس جتنا ہے وہ مصنوعی بارش یا وہ سارا نظام وہ ہبس کو کسی حد تک کم تو کر سکتا ہے لیکن مکمل طور پر آپ کو اعلیٰ درجے کا صحت مان نہیں رکھ سکتا اس لیے پہلے صحت ورنہ اپنے خیموں میں رہے اب رہی خیموں میں بات نماز اثر کی زہر میں پڑھنی چاہیے چار پڑھنی چاہیے یا دو پڑھنی چاہیے وہی جواب ہے اور وہ نے یہی جواب لکھا ہے باس و کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے خیمے میں امام صاحب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں دو پڑھے بس دو پڑھے زور کے ٹائم میں اثر پڑھ لیں کوئی بات نہیں پڑھ لیں اور زور زور کے وقت میں اثر اثر کے وقت میں پڑھے کوئی بات نہیں پڑھ لے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں تنازع جھگڑا بحث مباحثہ نہیں کرنا ایک اختلافی بات ہے اختلافی بات ہے دونوں طرف دلائل ہیں اور اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کسی کی اقتدام میں جب کر لیں گے وہ بھی ائمہ مسلمین ہے ہاں امام شافی ہو امام احمد بلحمل ہو مالک ہو انفی ہو یہ سب ائمہ مسلمین ہے اور اپنے اپنی رائے رکھتے ہیں ایسے موقع پر جہاں تنازع کا خطرہ ہے میں ابھی بتا رہا ہوں خلافت عباسیہ جو کئی سو سال رہی پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو تھے، کوئی اختلاف نہیں ہوا اب پڑے لکشے زیادہ ہو گئے کا دور آ گیا، جی میڈیا آ گیا بڑی ترقی ہو گئی اب یہ تنازع کرو ترقی کا مطلب تنازع ہوتا ہے اور سمجھداری ہوتی ہے کہ اگر اب حمبلی مسلک کے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں آپ نماز پڑھے جیسے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے عرفات سے دیر سے نکلنا ہے مستطلفہ پہنچے, دلیفہ پہنچے। مزدلف مزدلف گاڑی اٹھاتی ہے لیکن گاڑی والے بھی بڑے حضرت ہیں بس جیسے ابھی حدود شروع ہوتی ہیں کہ نہیں حدود شروع ہوتی ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں حاجی صاحب چلو مضطلفہ اتر جاؤ حالانکہ مشر الحرام کے جو بڑا میدان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضطلفہ کا وقوف کیا وہاں تک یہ پہنچتے نہیں ہیں لوگ راستے میں روڈوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ یوں ایسا نہیں تھوڑا آگے جانا چاہیے مزدلفہ میں جی مزدلفہ میں صحت مند کے لیے وقوف کرنا رات رہنا واجب ہے رات رہنا مسنون صبح کا وقوف تو ہر حال میں واجب ہے حاجی صاحب ہم جب پہلی دفعہ گئے ہمارے جو ریبر تھا اس نے ہمیں بات نہیں بتائی کتابوں میں تو میں نے بتایا پڑی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے میدان سے نکل کر مزدلف میں جب آپ نے آنا ہے بس آپ اور اللہ کا آپ اور آپ کا رب ہے پتھروں پر آپ کا بسے راہ राहों پتھروں کی راہوں پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے پتھروں پر آپ نے اپنی چٹائی بٹھانی ہے کوئی اوپر چادر نہیں اوڑھ سکتے پاؤں اگر چھپ گئے سر چھپ گیا دم ہو جائے گا ننگے آسمان کے نیچے اور بعض بابو صاحبان کو جب تھوڑی سی سردی لگ جاتی ہے خیمے میں چلے جاتے ہیں یہ نہیں بات خیمے میں نہیں لگنے دو سردی تو چادر اوڑھ سکتے ہیں رسائی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سر منہ اور پاؤں ننگے ہونا ضروری ہے یہ میدان ہے مضدلفہ ہے بسرا کرنا ہے اور ایسی چیز ہوتا ہے وہ سارا میدان سارے پہاڑی پہاڑ ہے وہ ہو جاتا ہے چھوٹا استنجا بہرحال رات گزاریں دیر سے مغرب اور اشاب پڑھیں صبح کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنا یہ واجب ہے جیسے میدان عرفات کا واجب بتایا اب یہ واجب ہے. دعا کریں نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں <سلام> پر وقوف کے بعد دعا کی اور مسکرائے, اور مسکرائے. اگر آپ نے پوچھا کہ حضور مسکرائے کیوں آپ فرمایا میں عرفات میں میری تمام امت کی مغفرت ہو گئی تھی ظالم کی نہیں ہوئی تھی آج ظالم کی بھی اجازت مل گئی ہے کہ اس کا معاملہ صاف کر کے اس کی مغفرت ہو جائے گی ظالم کی بھی مغفرت ہو جائے گی اس لیے مسکرایا ہوں کہ میری امت ساری کامیاب ہو گئی آپ دیکھیں آپ کے نبی کا مسکرانہ بھی آپ کی راحت کے ساتھ متعلق ہے اور ان کی پریشانی آپ کے گنگار ہونے کے ساتھ متعلق ہے جی اب اہم دن ہے یہ صبح کا دن ہے اور حاجی کے لیے اہم دن ہے اور اللہ مدد کیسی کرتا ہے طاقت کیسی ہوتا ہے تین دن سے یہ چلا رہا ہے کہ سب سے پہلے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی صبح سے شروع ہے سے شام شروع تک گئے جلد بازی کی ضرورت نہیں نمبر دو قربانی کرنی ہے یہ بھی واجب ہے واجب قربانی واجب قربانی کے بعد سر کا گنجا کرانا واجب ہے کنکریاں نہیں ماری جرمانہ ایک بکرا قربانی نہیں کی نہ کرنے کی وجہ سے پھر دو قربانیاں اور اگر گنجا نہیں کیا تو پھر گنجا نہ کرنے کی وجہ سے ایک اور قربانی دم, دم. یہ تینوں کام سب سے پہلا بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنی پھر اس کے بعد قربانی کرنی پھر اس کے بعد گنجا کرانا یہ کام ہو گئے صاف ستھرے ہو نہیں دھوئے صابن لگائیں جو مرضی کریں اب کپڑے پہن لیں یہ دس ذیل حج جائے یہاں پر ایک ایک بات خاص توجہ کے ساتھ یاد رکھنی ہے قربانی اپنے ہاتھوں کے ساتھ قربان گاہ میں جا کر کرنا بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل。ہم نے اس سنت پر بڑی کوشش کی بڑے، بڑے، بڑے، بڑے، بڑے تمام اور بڑے مجاہدین کے ساتھ جو لے کر اور جن راہوں سے ہم گزرے ہیں دشوار ضرور وہ راہیں تھی ہر ایک مسافر پر آہیں نالے تھے کچھ آہیں تھی کئی ساتھی میرے راستے میں ٹوٹ گئے اور بس کہتے ہیں مول صاحب آپ جانو قربانی جانے ہم ادھر ہی بے بس ہو گئے بہرحال وہاں جب جائیں تو پھر لائنوں پر کھڑا ہونا یوں یوں یوں یہاں یہ تکلیف مالا جو تھا بہت مشکل کام ہے آپ اگر ہو جائے کہیں اچھی بات ہے آپ کے کوئی ساتھی و دار کام وام کرتے ہیں تو اس پر عمل کر لیں اچھی بات ہے لیکن مشکل ہے بہرحال بہرحال قربانی کے لحاظ سے آپ حکومت کے نظام او پر توکل کریں وکل تو وہاں سب بار اعلان لگے ہوتے ہیں اور وہاں کے بینکوں کے بار بھی وکیل تو آپ ہمیں وکیل بنائیں قربانی کا اور پھر ہمارے اوپر بھروسہ کریں کہ ہم قربانی صحیح کر دیں گے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے بے بسی ہے آپ کو وہ جو ٹائم بتائیں گے آپ اس کے بعد حلق کرائیں قربانی ہو گئی حلق کرائیں وہ لیٹ کریں گے دیر کریں جو کریں پھر وہ خود گناگار ہوں گے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں خواہ مخواہ تکلیف میں اپنے کو مبتلا نہ کریں آگے چلیں یہ دس ذی الحجا ہے حلق ہو گیا کپڑے پہن لیے اب طواف زیارت کرنا ہے یہ دس ذی الحجہ گیارہ ذی الحجہ بارہ ذی الحجہ مغرب سے پہلے پہلے تک دس ضلع دن اور آنے والی رات گیارہ ذیل دن اور آنے والی رات بارہ ذیل صرف رات نہیں یہ سارا وقت ہے آپ کے پاس تو زیارت کا اگر اس سے لیٹ ہو گئے تو آپ زیارت معاف نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے لیکن جرمانہ دینا ہوگا بکرا دینا ہوگا بہت گنجائش ہے <introductions> دس گیارہ بہرہ زلجہ تین دن رات بھی ہیں دو آخری رات نہیں ہے عورت اگر معذور ہو گئی ہے تو وہ دیر سے بھی کر سکتی ہے اس پر جنمانہ نہیں ہے دیکھو توافظ زیارت اہم رکن ہے کوئی ساتھی توافظ زیارت کے بغیر پاکستان آ گیا پوری زندگی محرم رہے گا شادی کا نظام سارا اس کا خراب ہے جب تک دوبارہ جا کر وہ طوف ازارت نہیں کرے گا اور بکرا جرمانے میں نہیں ادا کرے گا یہ آخر میں ایک اور یہ پھر گیارہ ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو زور کے بعد کنکری مارنی ہے بارہ ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو زور کے بعد کنکری مارنی یہ واجب ہے نہیں ادا کریں گے بکرا آئے گا اور رات رہنا بھی اکثر ائمہ کے نزدیک کنکریوں والے دن رات رہنا بھی منا کے اندر واجب ہے واجب ہے باجب لہذا منا میں رہنا چاہیے کیا رجے تکلیف تو میں نے کہا ہے ہی ہے ہے پھر ودا میں حاجی پر واجب جب آپ ادھر آنے لگے آخر میں ایک طواف غیر مکی پر مکہ والے تو ادھر ہی ہیں انہیں کس کو الوداع کرنا ہے ادھر تو ادھر ہی ہیں باقی ساروں پر ودا واجب ہے جب گھر آنا چاہیں نہیں کریں گے تو قربانی ہے حضرات نے تو لکھا کہ جو لوگ عمرہ کرنے جائیں نا عمرہ کرنے جائیں تو ان کے ذمہ بھی آخری طواف طواف واجب ہے اگرچہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کہا کہ سنت ہے باقی حضرات کے نزدیک واجب ہے بہتر یہی ہے عمرہ کرنے والے لوگ بھی آخر میں ایک طواف ودا کر کے آیا کریں اور حاجی کی ذمت و طواف ودا واجب ہی ہے باقی بات انشاءاللہ شاء اللہ اگلے جمعے کو اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب آج کا اجتماعی چندہ بھی تنخواہوں کے لیے ہے جیسے گزشتہ جو میں بتایا تھا کہ چھٹیوں کی تنخواہ کی جمع ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسے ہیں تقریباً ستر ہزار سے کچھ روپے اوپر تنخواہیں باقی ہیں آج کا اجتماعی چندہ تو پہلے تنخواہوں کے لیے ہوگا اور اس کے بعد ارادہ ہے مسجد کا کافی عرصہ سفیدیاں نہیں ہوئی چھت وغیرہ سیڑھیاں اور جگہیں تو سفیدی کا کام شروع کرنا ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق کے ساتھ حصہ میں لائیں اولاً تنخواہوں کی ترتیب پوری کی جائے گی اور اس کے بعد سفیدی کے لیے رقم جمع کی جائے گی سب ساتھیوں سے درخواست ہے پوری توفیق سے حصہ ملائیں اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبیل و منظور فرمائے اور اس کا نعم بدل دنیا آخرت میں نصیب فرمائے اللہ I don't want الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الاربعه وخير الخلايق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهديل لطاعة ومن آطاع الله ورسوله فقد رشد واحتدا وإياكم والبدا فإن البدا تتهديل الماسية ومن ياصل الله ورسوله فقد ظل وغوا وعليكم بالإخسان فإن الله يحب المقسنين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستقمد رزقنا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب توکلوا علی فإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بَارَكَ اللَّهُ لنا وَلَكُمْ فِي القرآن الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمدللہ الحمد لله نحبده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا و نشہد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله عبده رسوله و خاتم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد بياد دمن صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى اهل الله الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بعمتي ابو بكر رضي الله تعالى وان واشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى وأستقهم حيان عثمان رضي الله تعالى وأقضاه مالي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغزهم فببوزي أبغزهم اللم دل السلام اول الممسبدن انصر منصل مجاہددی عالم میں السلام اللهم مازلل کفر اول کافریہ وہمن والاغم اللهگوم مکفناہ ہوم بماش اللهم میںہ نجالو کف نو حورے گئم ونا عضوں بے کمن شروعے گم الللهہم اس کےناہ غئی سسم آجل نافعا غیر زارار۔ تعدل عباد اللہ رحمکم الله ان اللہ یعمر بالعدل والاقسان ویتائز القربہ وینہان الفحشعائی والمنکر والبغی یعظكم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکركم ولذکر اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اولیٰ و اعظ و اجل و اتم و اهم و اکبر واللہ و یعلم ما تسنون سفے سیدھی ہو درمیان میں خلا, خلا نہ ہو جاو. جس سب میں گنجائش ہو پچھلے ساتھی کو بلا کر خلا پور کریں, خلا پور کریں خلا پور اپنے موبائل فون بند, بند, بند کر لیں بند کیا بند کیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انامته عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجهن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر اللہ حمده. اللہو اکبر علام اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستغین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کئیل المغضوب عليهم ولا قینے رب مغری ورب نبی ائی آلاء کو ماتوک مرج مرا جل بينهما برزخ لا تک آنے آلاء گما بر يخرج منهُ ال والمرجان ف يربك ما ت كب وَلاغ الجَال المُن شات في البَحدك الأام ف يربك ماات كب الله أكبر سم الله علی من حمید اللہ اکبر اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر <تصفيق> الله سبحانه الله وحده لا شريك الحمد لله رب العالمين ولا قوه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين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 یا رب العالمین آئے دن حوادث کے اندر جیسے اس دن پشاور میں یا کہیں بھی دنیا میں حوادثات میں مسلمانوں کی اموات اور شہادتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی لغزشوں کو معاف فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما یا رب العالمین اپنے فضل و کرم اپنی صفت حافظہ محافظہ سے یا اللہ مسلمانوں کو اچانک اموات سے محفوظ فرما یا رب العالمین جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالایمان ایمان نصیب فرما توبہ اور استغفار کے بعد نصیب فرما یا رب العالمین بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد ہے ملک کو ملت کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے کارآمد بنا جن گھروں میں رشتے جوان ہیں اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتوں کا انتخاب فرما یا رب العالمین بے روزگار لوگوں کو رزق حلال کے روزگار نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما یا رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کاملہ ملا مستمرہ نصیب فرما رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر طرح کے فتن سے نجات نصیب فرما یا رب العالمین ان ووٹوں اور انتخابات کے بعد ملک پاکستان کا مستقبل یا اللہ بہتر فرما یا اللہ مستقبل بہتر فرما یا اللہ آپ کی قوت میں ہے سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی عوام اسلام مسلمان عالم اسلام کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ نصیب فرما یا رب العالمین آئے دن کفر ہمارے ایمانوں کو چیک کرتا ہے اب بھی کوئی ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کے خاکے شائع کرنے کی ضرورت کر رہا ہے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو نشان عبرت پنا یا اللہ اپنی قوت قاہر کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد فرما مسلمانوں کے جذبات کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور مسلمان کے ہاتھ پاؤں دماغ سب کچھ باندھ دیا گیا ہے یہ جہاد کا نام تک نہیں لے سکتا اور یہ ایسے شریر جہاد کے بعد ہی باز آتے ہیں یا اللہ ہم تو بے بس ہیں صرف آواز اور دعا ہی کر سکتے ہیں یا میرے رب آپ کا بھی وہ محبوب پیغمبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی آخری پیغمبر محبوب پیغمبر ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی صفت قاہرہ کے ذریعے سے ایسے جو شریر قسم کے کافر ہیں جو آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عظیم ہستیوں کے خاکے شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ایمان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ ایسے شریرتوں کو ہدایت دے ہدایت نصیب میں نہیں تو نشان عبرت بنا تباہ و برباد کر دے یا اللہ تباہ و برباد کر دے یا اللہ اسلام آپ کا سچا مذہب قرآن آپ کی سچی کتاب نبی آپ کا سچا پیغمبر آخر تک رہے گا نبی کا پیغام نبی کے ماننے والے یا اللہ یہ مسلمانوں کو جو چھیڑنے والے ان کے ایمان سے جو کھیلنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما نشان عبرت فرما اپنی قوت کا مظاہرہ تباہ و برباد فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے محفوظ فرما رحمت کی بارشیں نصیب فرما ہمارے ملک میں پانی کا مسئلہ ہے اور پانی صرف اور صرف میرے لب آپ کے ہی قبضے میں ہے آپ کے پاس یہ ہے آپ جب چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں تیلابوں میں پانی آتا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ہر مشکل کو دور فرما مسلمانوں کی ہر حاجت کو پورا فرما مسلمانوں کو اسلام سمجھنے اور اس پر شوق اور جذبے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا نا تقبل منہ ان کان تصالیم و طب علینا ان کان تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد